دیکھیں کہ مجھ سے تعلق کس کس کا ہے اگرچہ مجھے تو پوری کتاب اس کو ازبر یاد کرنی چاہیے اور نگرانی شورا کا ایک بڑا پیارا مدنی پھولتا کل کہ اگر ان کتابوں کا تو یوں کہا جائے کہ ٹیسٹ ہوگا تو جس طرح ایک طالب العلم ایک کتاب کو چاٹتا ہے اور ایک ایک چیز اس کی یاد کرتا ہے کہ نا جانے کون سے صفحے سے یا کون سے سبجیکٹ سے کس عنوان پر یہ جو ہے نا سوال قائم ہو جائے فرینڈ اب لینس ہمیں بھرنے پڑے اے کاش کاش کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور کہیں ہم دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اگر مثال ہم کہیں تحجد کے فضائل سن کر تحجد گزار بن گئے تو شیطان ہمیں اس طرح تھوڑی چھوڑ دے گا میرے امیر علیہسنت نے انہی باتوں سے آگے چل کر نشاندہی فرماتے ہیں کہ مطلب اس طرح کے معاملات میں شیطان کس مبتلا کرتا ہے کہ تحجد پڑھنے والا خود تو تحجد پڑھ رہا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ میں تو مسجد میں رہا یا مثال ابھی جیسے حد سے واپسی ہوئی ہے کئی ایک کی اللہ آپ کا حج قبول فرمائے مدینے کی حاضریاں قبول فرمائے اب جو آنے والا جو آ کر یہ گفتگو کرتا ہے کہ جناب میں تو روز اٹھ کے بس تین بجتے تھے میں اٹھ جاتا تھا اور تاجد کے لیے حرم شریف چلا جاتا تھا ہمارے جو ہوٹل میں جو کمرہ تھا او ہو ہو کہاں اٹھتے تھے پورا پورا سفر ہو گیا لیکن وہ جو دس آدمی فلا فلا وہ تاجد کے لیے اٹھتے ہی نہیں تھے اب یہ جو گفتگو ہے اس طرح کی گفتگو امیر علیہ سنت اپنی ان مدن پھولوں میں ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ایک بہت بڑی نعمت ملی کہ آپ تحجد گزار ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں یہ دوسرا نہیں پڑ رہا یہ نفلی عبادت ہے اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کسی اور کو بتا کر ریبت میں مبتلا ہوں تو بہرحال امیر علیہ سنت کے بیانات کو مطلب جب سنتے ہیں تو یہی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں ہم پرہیزگار بن جائیں ہم متقی بن جائیں اور شیطان کے مکر و فریب کو ہم جاننے والے بن جائیں اس کا بھی طریقہ امیر علیہ صن فرماتے ہیں کہ آخر وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے سبب ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ نے نیک بننا ہے آئیے نیک بننے کا نسخہ امیر اد سے حاصل کرتے ہیں سلو محمد میرا نام شریف ہے اور میں کینیڈا میں فضان مدینہ کینیڈا ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں میرا صاحب کی بارش میں یہ ہے کہ نیک بننے کا نسخہ السلام علیکم و رحمت اللہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نیک بننے کا نسخہ ہاں تو یہ کہ مدنی انعامات کو ایک نظر دیکھ لیجئے اور ان پر عمل کی کوشش کیجئے اس سے بہتر نیک بننے کا نسخہ شاید میں آپ کو نہ پیش کر سکوں مدنی انعامات کا پہلا ہی مدنی انعام نیک بننے کا زبردست نسخہ ہے اس سوالات کی صورت میں یہ پیش کیے گئے تو کیا آپ نے آج پانچوں نمازیں پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی کے جو تکمیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں پانچوں نمازیں با جماعت ادا تو اس کے دو وارے نیارے ہو جائیں قرآن پاک میں نا اِنَّ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے تو جو واقعی نماز پڑھے جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ فقی مسائل کے مطابق تو ضرور اس کی نماز بحکم قرآنی اس کو برائیوں سے روک لے گی تو اس طرح مزید بھی نسخے اس میں مدنی انعامات میں موجود ہیں کہ جو نیک بنانے کے نسخے ہیں ان کو اپنا لیجئے تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کو اپنائیں اور جہاں, جہاں ممکن ہو اس کی خانہ پوری کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو جمع بھی کراتے ہیں کارکردگی اس کی ہر مہینے کے ہر مدنی ماہ ہجری سن کے مطابق ہر مہینے کے دس ابتدائی دن کے اندر اندر جمع کروانے ہوتے ہیں روزانہ کوئی دن فکس کر لیں مثلاً رات کو کہ دن بھر کے معمولات جو ہیں اس پر غور کر لیں یہ سارے کے سارے بہتر روزانہ آپ پر کرنے نہیں ہوتے کچھ یومیہ ہیں کچھ ہفتہ وار ہیں کچھ ماہانہ ہیں کوئی ایسے ہیں کہ سال میں ایک بار ہیں اس طرح مطلب تو آپ اس کو دیکھ لیں ان میں سارا دیا ہوا کہ روزانہ اتنے ہیں تو سالانہ ماہانہ اتنے ہیں تو ہفتہ وار اتنے ہیں تو اس کے مطابق آپ کئی مدری نامہ دیتے ہوں گے کہ آلریڈی آپ کا اس پر عمل ہوگا وہ پتا نہیں ہوتا لیکن وہ مدنی انعامات میں وہ ہوتا ہے کہ جس, کا جس پر آپ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ عمل مطلب فکر مدینہ کے ذریعے کریں فکر مدینہ کے ذریعے ہی مطلب آپ کو کامیابی ملے گی ورنہ آج کل آج کل بعد میں بھر لوں گا بعد میں بھر لوں گا تو بھول جائیں گے تو روزانہ اس پر غور کریں اور اس کو پر کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کی یاددانی بھی ہوتی رہی فکر مدینہ میں احساس بھی ہوگا کہ اتنے عمل باقی ہیں میرے اور بڑھاؤں اور بڑھاؤں اس طرح بڑھیں گے میں نے مدنی چینل ہی پر اپنے اسلائی بھائیوں کا مدنی انعامات کی مجلس وہ شوبہ جات کے تعارف کے حوالے سے مدنی انعامات کی مجلس پیش تھی اس پر تو ایک ذمہ دار اسلائی بھائی نے واقعہ کچھ اس طرح کا اپنی یادداشت کے مطابق ارض کر رہا ہوں بتایا کہ ایک جگہ کچھ مدنی انعامات کے تعلق سے فکرے مدینہ کر رہے تھے بھائی تو ایک نوجوان ماڈرن پینٹ شرٹ میں کسا کسایا اس نے مطلب وہ نماز کے لئے آیا ہوگا تو اس نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو تو اس نے بتایا کہ ہم یہ اس طرح رسالہ ہم پور کر رہے ہیں بولے یہ کیا ہے تو اس کو مطلب دکھایا اور پھر اس پر انتراجی کوشش بھی کی اس کو بہت پسند آیا اور اس کو رسالہ بھی دیا بولا ٹھیک ہے میں بھی اس کو پڑھوں گا اور میں بھی انفرادی کوشش کر کے میں بھی اس پر فکر مدینہ کروں گا وہ ماڈرن جیسے کہ عام طور پہ لوگ ہاں بول دیتے ہیں تو وہ بھر چلا گیا وہ. اس کے بعد وہ آنے لگا مدی انعامات کی برکت سے اور داڑھی بھی رکھ لی ماما بھی سجا لیا اور چل مدینہ بھی ہو گیا ہمارے قاطلے میں اس نے سفر مدینہ بھی کیا اور جناب والا اس کو کب و سات سال اس واقعے کو ہو چکے ہیں سات سال کے اندر شاید ہی کوئی ایسی نماز ہوگی کہ جس میں اس کی پہلی صف چھٹی ہو یہ فکر مدینہ کی برکت سے اس کا ایسا ذہن بن گیا ایسا پکا نماز ہی بن گیا ہو فیلی صف تکبیر بھی والا بن گیا اور اب الحمدللہ ذمہ دار ہے اس وامی ہو. بھائی. حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے داڑی والا بھی ہے, محمد شریف والا بھی ہے کفل مدینہ بھی بڑا ٹائٹ ہے اس کا میں نے دیکھا مضبوط کفل مدینہ ہے الحمدللہ یہ سب مدن انعامات کی برکتیں تو اس طرح آپ اگر ابھی عمل نہیں کر پا رہے تو کم از کم ایسا ہی کر لیں پڑھنا بھی نہیں چاہتے ایک بار تو پڑھی لیں مدنی چینل کے ناظری نوارے پھر روزانہ سرسری طور پر آدھے منٹ کے لیے آپ پورے رسالے پر نظر ڈال لیں جب نظر ڈالیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پر ظاہر ہوں گی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا بھی ذہن بنے گا اور انشاءاللہ شاء آپ کو پر کرنے کا بھی ذہن بنے گا فکر مدینہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فرائض ہے اس پر عمل نہ کرو ابھی خالی رسالہ دیکھ لیا کرو جو فرائض ہیں اس پر تو عمل کرنا مدنی انعامات کا رسالہ آپ نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو اب نماز کا جیسے پانچ وقت کی نماز تو مدنی انعامات آپ پر تھوڑی نماز کی پابندی تاکید لگا, پابندی لگا رہے نماز تو آپ پر ہے فرض ہے ہی وہ تو جو فرائض ہیں اس میں بعض وادی باتیں ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں عام طور پر تو ان سے بچانے کے اس میں طریقے بچنے کے طریقے وغیرہ ابھار آ گیا ہے تو جو جو فرائض ہیں واجبات باتیں ہیں سنن موقع ہیں وہ تو مدنی انعامات آپ پڑھے نہ پڑھے میں کہوں نہ کہوں وہ تو ہیں آپ کو کرنے ہی کرنے تو وہ تو کرتے ہی رہیں اگر رسالہ نہیں بھی پورا کرنا پورا کرنا چاہتے تو ایک نظر دیکھتے رہے اس کو دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ اللہ آپ کو پور کرنے کا بھی ذہن بن جائے گا ان شاء اللہ و سوال تو کینیڈا سے ہوا لیکن بھلا ہم سب کا ہو گیا کینیڈا میں ہمارے اسلام بھائی نے جو دیکھا اور آ, ان کا ذہن بنا کہ کچھ مد, اے, نیک بننا چاہتے ہیں اب نیک بننا چاہتے ہیں یہ بننا چاہ جو چاہتے ہیں اس, اس کا جو مدنی ذہن ملا یہ بھی دعوت اسلامی ہی کی برکت اور یقینا اب مدنی چینل کے ذریعے امیر علیہ سنت کے بیانات وغیرہ جو دیکھے جاتے ہیں تو ترقی ملتی ہے تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی امیر علیہ سنت کی کتنی ایک عادزی ہے کتنی انکساری ہے کہ یہ مدن انعامات جو اگر پڑھے جائیں دیکھا جائے اور یہ سمجھیں کہ یوں جائزہ لیں کہ یار یہ لکھنے والے نے اس پر کتنا غور کیا ہوگا اس نے کتنا سوچا ہوگا یا آخر وہ کیا اس کی کیلکولیشن ہے کہ جس کیلکولیشن کے تحت اس نے جو مطلب معاشرے میں آخر یہ جو ہمیں دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا کیا اس میں انہوں نے سوچے ہوں گے کتنی اس میں انہوں نے باریکیاں دیکھی ہوں گی کس طرح سے گناہوں کے دروازے بند کیے ہوں گے پھر کس طرح سے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ یہ جب نماز پڑھنے جائیں گے تو شیطان انہیں کس طرح سے بدگمانیوں کا شکار کر سکتا ہے یہ کس طرح گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان سارے معاملات پر مطلب کس طرح باریک بینی اور کیسی کیلکولیشن کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ حساب کتاب بنا کر ہمیں پیش کیا ہے تو اب مطلب یہی ہے کہ ذہن اگر بنتا ہے اور قدم آگے بڑھتے ہیں ہمارے تو آپ کو تو آفر ملی ہے کہ آپ اس مدنی انعامات کے رسالے کو لیں اور پڑھ تو لیں اور یہ دیکھیں پڑھنے کی برکت کہ دعوت اسلامی کے چونکہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں اور وہ جو واقعہ آپ نے ماڈرن اسلامی بھائی کا سنا کہ وہ مسجد میں آئے اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ کچھ جمع ہو کر کچھ لکھ رہے تھے آپ میں کچھ گفتگو کر رہے تھے تو انٹرسٹ بڑھا اور وہ بھی کیسے سمجھدار اسلام بھائی تھے کہ اس طرح سے ایک ماڈرن نوجوان جو بالکل پین شرٹ میں کسا کسایا آیا لیکن اس کو بھی مطلب ویلکم کیا انفرادی کوشش کی اور اس کو مدنی انعامات کے رسالہ پیش کیا کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح اور وہ بھی کیسے صادت مند اور بہرحال یہ بھی ایک رحمت بھری گھڑیاں ہوتی ہیں قبولیت والی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں ماں باپ کی دعا جب ملتی ہے جب ایسے ماحول کی برکتیں مطلب نصیب میں آتی ہیں تو پھر وہ موقع ملتا ہے کہ انسان کا دل رغبت کرتا ہے آتا ہے اور آ کر اس نے جب یہ لیا تو خود ہی کہتے کہ میں نے ان کو, اس کو دیکھا دیکھا اور اس کی فکر مدینہ شروع کی وہ پھر سات سال کیسے گزر گئے کہ سات سال ایسے گزرے کہ پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا ہو رہی ہیں کیسی برکتیں نصیبوں کی کیسی سعادتیں مل گئیں تو آپ بھی اگر سعادت مند بننا چاہتے ہیں نیک بننا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر مدنی انعامات اسلامی بہنوں کے لیے تریسٹھ مدنی انعامات مدنی منوں کے لیے چالیس مدنی انعامات ان کو حاصل کیجیے ان کو حاصل کیجیے اور دیکھیے اور خود ہم سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں امیر علیہ سنت کو کے بارے میں معلومات حاصل کی دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے امیر علیہ سنت کیا ہے کھلی کتاب ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے امیر ہیں امیر اہل سنت ہیں یہ ہمارے محسن ہیں اور ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں یہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گناہوں سے دور ہو جائیں تو ہمیں ایک واقعی مبلغ بننا چاہیے ایک حوصلہ لینا چاہیے کہ نہ صرف خود بلکہ جس طرح ان دعوت اسلامی کے مبلگین نے ایک پینشن والے اسلام بھائی پر انفرادی کوشش کی ہمت کیجیے دنیا بھر میں جتنے عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں ہم سب اگر ہمت کریں حوصلہ کریں اور ایک مطلب ایک ذہن بنا لیں کہ مجھے نیک بننا ہے اور میرے امیر علیہ سندر اور ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ تحفہ دیا اس کو حاصل کیجیے عمل کی طرف رغبت کیجیے آپ کہیں گے جناب ہمارے یہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے ویب سائٹ سے مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے اور اس رسالے کو آپ جس طرح سے بھی چاہیں آپ اس کو فکر مدینہ یعنی روزانہ اس کو بھریں چیک کریں سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں بلکہ نگرانی ایک مشورے میں ایک بڑی پیاری بات ہے شاد فرمائی کہ فکر مدینہ یعنی مدنی انعامات کی فکر مدینہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ گویا امیر اہل سنت اپنے سے تعلق رکھنے والے جو امیر عرصوں سے محبت کرتا ہے ظاہر وہی فکر مدینہ کر رہا ہوگا تو گویا امیر علیہ سنت اپنے سے محبت کرنے والے سے خود پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ آج کی پانچوں نمازیں با جماعت پڑھی نہیں پڑی تین سو تیرہ مرتبہ دروشری پڑھے نہیں پڑھے تو گویا یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں ہمارے محسن ہیں تو اب یہ محسن چاہتے ہیں کہ میرے جو متعلقین ہیں یہ نیک بن جائیں یہ متقی بن جائیں ان کا ایمان سلامت رہے یہ گناہوں سے تائب ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم علی کے ساتھ انہیں جنت میں پڑوس نصیب ہو جائے یہ چاہتے ہیں اب ہم ہی دور ناسحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے یہ خیر خواہ ہے فکر مدینہ کو تھام لیجئے مدنی انعامات کو لے لیجئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکتیں نصیب ہوں گی اور یہ مہینہ ہی محرم کا مہینہ ماہ حرام ہے حرمت والا مہینہ ہے محرم شریف کے فضائل بہت زیادہ ہے اور اسی مہینے میں ہی کاش ہم مدنی انعامات کے عامل ہو جائیں اے کاش ہم منظور نظر بن جائیں ہم ایسا تکوا ایسا پرہیزگاری نصیب ہو جائے ایسی مرشد کی ہمیں نظر ہو جائے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے یہ چاہتے ہیں اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے خدا کی قسم کئی ایسے اسلامی بھائی جو اس بات پر امن کرتے کرتے گزرے آج بھی اگر ان کو یاد کرتے ہیں اگر جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مفتی فاروق علی رحمہ کو دیکھیے حاجی مشتاق کو دیکھیے یہ یہ فکر مدینہ کرنے والے لوگ تھے مفتی فاروق کو بارہا اس بات کا مشاہدہ ہوا تھا کہ آپ بہت پابندی سے کرتے تھے فکر مدینہ مدنی علامت کا رسال مطلب جیب میں ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے جیبی رسالے ہوتے تھے جب موقع ملتا تھا مرشد کی کتابوں کا مطالعہ مرشد کی باتوں کا مطالعہ مدنی مذاکرے سننے کا معمول مدینہ مدینہ تھا تو آج اللہ نے ان کو منصب بھی عطا کیا نا کتنے مہینوں کے بعد جب کسی سبب سے قبر کھلی تو مفتی صاحب صحیح سلامت تھے مسکرا رہے ہیں اور خوابوں میں بشارتیں آ رہی ہیں اے کاش ہمارا بھی اچھا انجام ہو جائے اور ہم بھی ایمان اور آفیت کے ساتھ اس دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جائیں تو ماہ حرام ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے آئیے امیر امیرسنت کے بیان سے چند مدنی پھول حاصل کرتے ہیں کہ اس ماہ حرام محرم الحرام کے کیا فضائل سلو الحبیب اللہ سلام محمد ہمارے پیارے اور الحمد الحمدللہ ماہ محرم ایک بار پھر ہمارے درمیان جلوہ گھر ہو گیا جس کی عظمت کے کیا کہنے ایک بار افبار دیتے ایک مسلمان جس کو انہوں نے طے کیا تھا آشورے کے دن, دن وہ پڑا ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اس کی تلاش میں نکلے تھے بل آخر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اس میں دعا کی یاد سا, تجھے تھا تجھے یوں میں کا کا مجھے ان سے نجات پٹا فرما اس کا دعا کرنا چاہتا کہ سارے اس اور یہ پھر فرار ہو گیا دن بھر کا بھوکا تھا روزہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا جب رات ہوئی کھانے کو کچھ بھی نہ ملا پی ہو گیا تھا خاص نے اس کے پاس ایک سی کرایا اس نے اس مشروب کو پی لیا جس سے اس کی بھوک اور پیار جاتی رہی اس کے بعد وہ 20 سال تک زندہ رہا لیکن 20 سال میں کبھی بھی اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی حضرت سیدرا عثمان وزیر رضی اللہ الحدان ہو سے مر گئی ہے کہ نبی عبا کا سیاح اپنا سلبا اللہ صنح محرم کا اکرام کرو کہ جس نے محرم کا اکرام کیا اللہ حسن جنت میں اسے عظیم مرتبہ عطا پائے گا اور چہرم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا پیارے پیارے بیچے بھی جس بھائی ہو اس ابھی سے پاکستان پہلا حصہ ہے اکریم اللہ محرم یعنی اللہ کے مہینے محرم کا اکرام کرو اکرام سمرا کیا ایک تو اکرام کے مانا اس میں تعظیم جیسے ہم کسی معذمے دینی یا بزرگ یا آدمی دین دینی یا ہاتھ باندھ کر یا اٹھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی دست بوسی کرتے ہیں تو محرم کا اکرام کس طرح کیا جائے تو اس میں پیارے پیارے اور میڈیا میں ڈستا محرم کا اکرام کرنے میں کثرت عبادت کی جانب اشارہ ہے یعنی محرم میں کثرت سے عبادت کرو خوب اللہ اجلا کی عبادت کی جائے اس میں خوب روزے رکھے جائیں اس کے روزے کی فضیلت کے تو کیا کہنے حدیث سے میں ہے کہ جس نے زلحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا زولحڈہ کے آخری دن اور محرم کی پہلی تاریخ تو روزہ رکھا جو ہوا اس نے سال بھر روزہ رکھا اور اس کے ساتھ برت کے گناہ بخشے گئے حدیث پاک میں جس نے پہلی دسویں اور محرم کی آخری تاریخ کو روزہ رکھا اللہ انڈن اس کے لیے جنت میں تیس شہر بناتا ہے ہر شہر میں تیس محل ہوتے ہیں ہر محل میں تیس سفے ہوتے ہیں سفا اپنے افواہ پہ سفا تو سنا ہی ہوگا بنے مدو تو گھر کا سدر دروازہ جو ہوتا ہے مین انٹرنس جس کو آپ بولتے ہیں اس کے سامنے جو چبوترا ہوتا ہے یا بارہ دری یا دیوڑی اس کو سفا بولتے تو ہر محل میں تیس سفے ہوں گے ہر سفے میں درخت نہریں درخت دفتر خان اور اور نرکے ہوتے ہیں مطلب بہت ہی اس پہ نعمتیاں ہوں گی ایسے تیس شہر اس کے لیے بنائے جائیں گے جو کوئی محرم اور آرام کی پہلی دسویں اور آخری تاریخ کو روزہ رکھ لے ایک اور ابھی شریف ہے جس نے پہلی محرم سے دس محرم تک یعنی دس روزے لگاتار رکھے گویا اس نے دس ہزار سال کی عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا مزید فرمایا جو سوہر کی آج اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے ایک اور ابھی شریف میں شاد محرم کے مہینے میں شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی شبد شب جمعہ کو عبادت کرنے والا محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب سدر پائی اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا سواب پاتا تھا تو پیارے پیارے میٹھے بیٹھے بھائی, بھائی جو احمد رنڈا ہمیں ماہ محرم نصیب ہو گیا ہم ہمت کیجئے اور محرم الحرام کے روزوں کے لیے کمر باندھ لیجئے بہت تھوڑی سی محنت پڑے گی اور ان شاء اللہ کا انبار لگ جائے گا صلی حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد ولا و صحبی وبارک وسلم امیر علیہ السنت کے ان بیانات میں ماہ محرم الحرام کے روزے رکھنے اور بالخصوص ایک اور شب جمعہ میں عبادت کے حوالے سے بھی فضیلت ہم نے سنی اور شب جمعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دنیا بھر میں الحمدللہ مختلف مقامات پر ہوتا ہے آپ کے اپنے علاقے میں بھی ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے تو آج ہی نیت کر لیجئے کہ اس آنے والی شب جمعہ جو کہ پہلی شب جمعہ ہوگی ماہ محرم الحرام کی تو اس فضیلت کو پانے کے لیے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کروں گا اور یہ اجتماع چونکہ مسجد میں ہوتے ہیں تو جن, جن جن جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں مرد اسلامی بھائی مرد حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ تو زار بآسانی با ان اجتماعات میں شرکت کر سکتے ہیں کہ ذہن نصیب رات قیام کریں کہ کی برکتیں لوٹیں اشراک چاش اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے جو علم سیکھا عمل کا جذبہ بھی لیجئے عمل کیجئے بھی اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس نیکی کی دعوت کو پہنچانے کے لیے ہمت کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے تربیت حاصل کرنے نیکیاں سیکھنے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیاں پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ہر مہینے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیے ان شاء اللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی اور ساتھ ہی اگر اس نیکی کی دعوت کو عام کیجیے اجتماع میں جانا ہے اکیلے نہ جائیے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دے کر ہو سکے تو लेकर سے और याद ان اگر کسی کو گھر سے بلا کر لانے سمجھانے, دعوت دینے سے کوئی اجتماع میں آیا اور اس کا دل چوٹ کھا گیا اور راہ سنت پر چل پڑا تو انشاءاللہ ہمارا سینہ بھی مدینہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق فرمائے آمین, امین وسلم حبیب صل اللہ تعالی علی محمد